ضلّہ علیکم الغام اور ہم نے کیا کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا ذلح کسی چیز کا چھا جانا اور غمام غم وہ بھی کسی چیز کا چھا جانا غم کو غم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی طبیعت پر چھا جاتا ہے اور غمام بادل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بادل جو ہے وہ بھی چھا جایا کرتا ہے نا تو وزل علیہ کم الغام اربوں میں یہ جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے الفاظ آدمی اگر ان پہ غور کرے تو بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں مثلا ایک لفظ ہے نا جن اب دیکھو جس بھی لفظ میں جیم اور دو نون آ جائے نا اس میں چھپنے کا مفہوم آ جاتا ہے جن چھپنا چھپی ہوئی مخلوق جنت جیم اور دو نون آ نا یہ بھی چھپی ہوئی ہے نگاہوں سے جنین وہ چھوٹا بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جنہ حدیث میں آیا نا سو و جنہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے تو جنا اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کے پیچھے جنگ میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو جہاں بھی جیم اور دو نون آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اور غم غین اور میم ڈبل اگر اس میں آ جائے تو اس کا مطلب ایک چیز کا چھا جانا غم بھی چھا جاتا ہے غمام بادل کیونکہ بادل بھی چھا جاتے ہیں وضل اللہ علیہ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جب صحرائے سینا میں تھے یہ صحرائے سینا کا تذکرہ آ رہا ہے جہاں یہ بھٹک رہے تھے اور یہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تو صحرائے سینا میں اتنا ریگستان کا علاقہ اور چٹیل میدان اس میں کوئی سایہ نہیں تھا تو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا کہ بادل کا سایہ کر دیا بعض رات نے اس پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے پاس رات کو ایک ستون مل جاتا تھا اور ستون سے بے پناہ روشنی نکلتی تھی اور ہر طرف روشنی ہو جایا کرتی تھی کوئی روایت اس باب میں ہمارے ہاں صحیح نہیں آئی یہ در حقیقت لیا گیا ہے بائبل سے تورات میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جو انعام کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں عام نعمتوں کا بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ بھی انعام کیا اور یہ بھی یہ یہودیوں نے البتہ اس میں ایک اور تصریح کی ہے اور جوش انسائکلوپیڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے تھے یہودیوں کی روایت ہے ہماری نہیں تو یہ سایہ جو تھا ہٹ جاتا تھا اور دھوپ پڑنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر یہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے کم کر دیتے تھے پھر جب گنا بڑھ جاتے تھے تو پھر سایہ ہٹ جاتا تھا یہ ان کی روایت ہے وہ انزلنا علیہ <الْمَن> اچھا غمام کا جو لفظ اشاد فرمایا اللہ تعالی نے غمام جو ہے یہ بادل جو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم تو یہی کر سکتے ہیں بادل اس کا ترجمہ کریں اور اصل میں بادل میں بھی جو نفیس ترین قسم ہے اس کی جو سب سے اچھی قسم ہے اس کی وہ مراد ہے اردو میں اگر آپ ذرا سا ڈیپلی اس کو دیکھیں تو اگر جو ہوتا ہے نا غمام سے زیادہ لطیف چیز ابر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں کہ ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا بہت اچھا سایہ دے دیا اور یہودی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت آ گیا تھا کیونکہ وہ معاذ اللہ اللہ کے لیے جسم کے قائل یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے جسم کے قائل ہیں اور یہ ایسی قبیح حرکت ہے ان کی اس کی جتنی کوئی مذمت کرے کم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے الیہ زب اللہ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ خدا زمین پہ آتا ہے رتھ میں بیٹھ کے آتا ہے اور اس طرح اور اللہ کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہے وہ آپ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے نا بریٹانی کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی تصویر بھی دی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کیسا ہے اللہ علیکم الغوامہ اور ابر کا سایہ ہوا تم پہ وہ انزلنا اور ہم نے نازل کیا اب یہ جو نزول ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فرشتے ہی لے کے آئیں بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کے اسباب اور وسائل جو ہوا کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ تعالی نزول کے لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں وہ انزل الحدید اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا لوہا نازل تو نہیں ہوتا اسباب اور وسائل جو لوہے کو پیدا کرتے ہیں زمین میں کتنے ہزاروں سینکڑوں برس میں جا کے آئرن یا لوہا بنتا ہوگا تو اللہ نے وہ اسباب اور وسائل نازل کیے جن سے لوہا بنتا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا اللہ نے لباس تم پر نازل کیا تو لباس تو نازل نہیں ہوتا نازل تو ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روئی اگتی ہے اور پھر اس سے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے نا تو اس لیے انسلنا کا جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے وہاں پر فرشتوں کا آنا اور اس قسم کی چیزیں ہوں. بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ چیز جو اسباب کے درجے میں ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو وہ اللہ علیکم المن و اللہ نے فرمایا کہ جزیرۂ سینا میں ہم نے جو تم پر اور بھی ایک انعام کیا یہ ساتواں انعام اللہ گنوا رہے ہیں من اور سلوہ دو چیزیں تمہیں عنایت کی اس میں تھوڑی سی لغت کی بات آپ اور دیکھیے یا چلیے وہ بعد میں بات کرتے ہیں من اور سلوہ دو چیزوں کا ارشاد فرمایا من جو ہے اصل میں تو آتا ہے احسان کے معنی میں قرآن پاک میں بھی اور لغت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علمین اور اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو من اصل میں احسان کے معنی میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے اور بعض ایسے لغت کہتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آئے وہ آتا ہی ہے یہ صوفیہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی دے وہ نازل ہوتی ہے چیز تو وہ آتا ہے اللہ کی مہربانی ہے وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ مصیبت بھی جو آتی ہے تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے مانگ لینا بیٹھ جانا بھائی لیکن یہ کہ حقیقت میں جو پکڑ اور گرفت ہوتی ہے وہ بھی بندے ہی کے لیے ہوتی ہے کہ تم اپنی روش کو ٹھیک کرو اور گنا اس سے معاف ہوتے ہیں تو خیر وہ تو یہ کہتے ہیں تو من اہل لغت کی تحقیق میں وہ ہوا احسان اور جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشک دھنیا جو ہوتا ہے نا خشک دھنیا دیکھا بس اس کے برابر اس طرح کی گوند سفید رنگ کے دانے تھے جو برسا کرتے تھے آسمان سے میٹھی رتوت تھی جو درختوں پر گرا کرتی تھی اور حکم یہ تھا کہ تم اسے بس کھا لیا کرو ایک چیز اور دوسری چیز سلوا سلوا بٹیر اور یہ ہزاروں کی تعداد میں جزیرہ سینا میں آ جاتے تھے کہ تم انہیں ذوا کر لو اور ذوا کر کے ان کا گوشت کو استعمال کر لو اور اسی سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کو پیس لیتے تھے پھر روٹی وغیرہ اس کی بنا لیتے تھے جو کچھ بھی کرتے ہوں لیکن بہرحال یہ دو چیزیں تھیں خلاصہ مفسرین کی ساری تحریرات کا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انہیں دی جا رہی تھیں کہ انہیں کھاؤ اور یہ اللہ کا انعام ان پہ تھا قلو ارشاد فرمایا کہ کھاؤ من پر پاکیزہ چیزوں میں سے جو قومیں جو امتیں گزر چکی ہیں نا دنیا میں ان کے واقعات میں جب یہ سیغہ آتا ہے امر کا کہ یہ کام کرو اب یہاں ایک لطیف سی بالکل باریک سی بات اب دیکھیے گے کہ ہم نے ان پر منو سلوا نازل کیا اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ منو سلوا نازل کیا کھاؤ درمیان میں آنا چاہیے تھا اور ہم نے حکم دیا ہم نے کہا کہ کھاؤ تو اس سے مفسرین نے قاعدہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلی امتوں کے واقعات میں جہاں امر کا سیوا آتا ہے جہاں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بالعموم کالا یا قلنا اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں لیکن انہیں ذکر نہیں کیا جاتا آدمی خود ہی سوچ کے ان الفاظ کو اس گیپ کو فل کر سکتا ہے کہ قلنا ہم نے حکم دیا ہم نے کہا کھاؤ من طیبات بات پاکیزہ چیزوں میں سے ما زپ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان چیزوں کو کھاتے رہو روز کا روز مل جائے گا اور بلا وجہ اس کا ذخیرہ نہ کرنا تو یہ بات اصل تو دوسرے پارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں کہا ہے کہ کھاؤ ان چیزوں کو جو حلال ہوں اور طیب ہوں یہاں مراد یہ ہے کہ پاکیزہ رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے گوند بھی مل رہی ہے اور بٹیر بھی کھانے کو مل رہے ہیں بس انہیں کھاؤ اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے انہوں نے اس کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ اگر آج نہیں کھائیں گے تو کل کیا ہوگا اور آج نہیں بچائیں گے تو کل کیا ہوگا اللہ نے اس سے منع کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ ما ظلم اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یسلون ظلم کرنے والے انہوں نے ہماری جان پر ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اگر حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اور اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اور, اور, اور ذخیرہ اندوزی کر کے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اپنی آکبت کو خراب کیا مشرق اقوام کے اثر سے ان یہودیوں میں یہ جو عقیدہ تھا نا اللہ کا جسم ہونے کا ریاض اللہ یہ تجسیم کا عقیدہ کہ خود اسی لیے وہ کہتے تھے خدا میں بھی وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں مثلاً اللہ کو بھی غصہ ایسے ہی آتا ہے جیسے انسانوں کو آتا ہے اور اللہ کا کو بھی ایسے ہی علیہ اللہ شرمندگی ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے تو یہ مشرقین کا شر کا اتنا اثر تھا ان پہ اس لیے اللہ کا نے بار بار ان یہودیوں کو یاد دلایا یا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا ہم اس اثر کو قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں تم نے جو ذخیرہ اندوزی کی تو یہ نہیں ہے کہ تم نے وہ کر کے کوئی ہم پہ ظلم کر دیا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس ظلم کے باوجود اللہ کے احسانات کا جاری رہنا بہت بہت سخت خطرے کی بات ہے اس لیے کسی انسان سے معاصی ہوتے رہیں گناہ ہوتے رہیں اور گناہوں کے باوجود اللہ کے انعامات اس انسان پہ ہوتے رہیں یہ بڑی سخت خطرے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدراج ہے استدراج کہتے ہیں دھیل چھوٹ آدمی باطل پہ ہو گناہ پر ہو اور بظاہر اس کی ترقی ہو رہی ہو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور اس پر خدا کے انعامات کا اضافہ بھی ہوتا چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک دن اس انسان کو پکڑ لینا ہے یہ جو لوگ اس غرے میں رہتے ہیں نا کہ دین پہ عمل کوئی بھی نہیں اور مرید بھی بڑھ رہے ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے لوگوں میں عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا یہ چیز بڑی خطرے کی چیز ہے اللہ نے فرمایا سنسد رجحم اور ہم چپکے چپکے آہستہ آہستہ انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وہ جاتے رہتے ہیں اس چیز کی طرف جس کا علم وہ نہیں رکھتے انہیں پتا نہیں ہے کہ کتنی خطرناک چیز ہے وہ انگلیلا ہوں اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں ان قیدی متین اور میرا پکڑنا بڑا سخت ہوا کرتا حسط علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا ممبسیالیہ دنیا ہو جس آدمی کی دنیا اس پر کھول دی جائے ولم یالم ان قد مکرا بے اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ, وہ, وہ اس کو کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ ہوا مخدوم نہ نقل ہی تو وہ آدمی اپنی عقل سے بے بہر ہے تو جب بھی خدا کی نافرمانی کے باوجود احسانات اللہ کے جاری رہیں ڈرتے رہنا چاہیے اور بعض اوقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان چھین لیتے اللہ کو کیا لینا ہے دنیا سے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی سے دو چار ہزار دس بیس ہزار ڈالر لے لے سب سے قیمتی چیز ایمان ہی ہوتا ہے اور ایمان سن جاتا ہے ان بنی اسرائیل کی حالت دیکھو یہی تھی کہ خدا کے انعامات ہو رہے ہیں اس کے باوجود مسلسل خدا کی نافرمانی ہے تو اللہ نے یہ بتایا